میرے عزیزو ربا کیا ہے یہ وہ لانت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے اور تجارت سے یہی پیسہ معاشرے میں پھیل کے ہر خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے اسی لیے اللہ جلا جلالہ امن وال نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا اللہ جل جلالہ امن ام وال نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا